پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں شيء شعی لہذا اے نبی ان سے منہ مو موڑ لیجیے یاد کریں جس دن بلانے والا نہایت ناگوار چیز کی طرف بلائے گا خوشون تشر ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی وہ قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ منتشر ٹڈی دل ہوں درآ حال یہ کہ وہ بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے کافر کہیں گے یہ دن نہایت سخت ہے قوم نوح عبدنا ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا چنانچہ انہوں نے ہمارے بندے کی تقسیب کی اور کہا یہ تو دیوانہ ہے اور اس کو جھڑک دیا گیا فَدَعَا ہوں این مَغْلُوبٌ فیر تب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں بے بس ہوں اب تو ہی انتقام لے اب تو ہی انتقام لے فتح أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ میں چنانچہ ہم نے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے تو آسمان اور زمین کا پانی ایک امر پر مل گیا جو بلا شبہ مقدر ہو چکا تھا على ذات الواح ودوسر اور ہم نے اس نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا تجری وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی ہم نے یہ کیا اس شخص کا انتقام لینے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا وَلَقَدْ تَرَكْنَا آَيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور بلا شبہ ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا کیا پھر کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا وَنَقَدْ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكْرِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یوما سے پہلے اذکر کُر ہے یعنی اس دن کو یاد کرو نقورن نقورن نہایت ہولناک اور دہشت ناک مراد میدان محشر اور موقف حساب کی ہولناکیاں اور آزمائشیں ہیں پھر یعنی قبروں سے نکل کر وہ اس طرح پھیلیں گے اس طرح پھیلیں گے اور موقف حساب کی طرف اس طرح نہایت تیزی سے جائیں گے گویا ٹڈی دل ہے جو آنن فآنن فضائے بسیط میں پھیل جاتا ہے محتئینہ مسرعین دوڑیں گے پیچھے نہیں رہیں گے پھر وزدوجر وزد وز وزتر ہے یعنی قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی تقزیب ہی نہیں کی بلکہ انہیں جھڑکا اور ڈرایا دھمکایا بھی جیسے دوسرے مقام پر فرمایا سر سورہ شعراء آیت نمبر 116 اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا پھر منحمر بیمانہ کثیر یا زوردار ہمر سب مطلب بہنے کے معنی میں آتا ہے کہتے ہیں کہ چالیس دن تک مسلسل خوب زور سے پانی برستا رہا پھر یعنی آسمان اور زمین کے پانی نے مل کر وہ کام پورا کر دیا جو ازل میں لکھ دیا گیا تھا یعنی طوفان بن کر سب کو غرق کر دیا پھر دوسوین دسارون کی جمع ہے وہ رسیاں جن سے کشتی کے تختے باندھے گئے یا وہ کیلے اور میخیں جن سے کشتی کو جوڑا گیا پھر ترکنا ہے میں ضمیر کا مرجع سفینہ ہے یا فعلا یعنی ترکنا هذه ہے التي فعلناها بهم ہے بہم عبرت بہوال فتح القدیر ہم نے ان کے انجام کو عبرت و معذت کے لیے باقی رکھا پھر مدکر اصل میں مذکر ہے تا کو دال سے بدل دیا گیا اور ظال معجمہ کو دال بنا کر دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا معنی ہے عبرت پکڑنے اور نصیحت حاصل کرنے والا وہ حوالے فتح القدیر پھر یعنی اس کے مطالب و معانی کو سمجھنا اس کے مطالب و معانی کو سمجھنا اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کر دیا ہے چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ قرآن کریم اعجاز و بلاغت کے اعتبار سے نہایت اونچے درجے کی کتاب ہونے کے باوجود کوئی شخص تھوڑی سی توجہ دے تو وہ عربی گرامر اور معانی و بلاغت کی کتابیں پڑھے بغیر بھی اسے آسانی سے سمجھ لیتا ہے اسی طرح یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لفظ بلفظ یاد کر لی جاتی ہے جو لفظ بلفظ یاد کر لی جاتی ہے ورنہ چھوٹی سی چھوٹی کتاب کو بھی اس طرح یاد کر لینا اور اسے یاد رکھنا نہایت مشکل ہے اور انسان اگر اپنے قلب و ذہن کے دریچے وا رکھ کر اسے عبرت کی آنکھوں سے پڑھے نصیحت کے کانوں سے سنیں اور سمجھنے والے دل سے اسے اور سمجھنے والے دل سے اس پر غور کرے تو دنیا و آخرت کی سعادت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور یہ اس کے قلب و دماغ کی گہرائیوں میں اتر کر کفر و معصیت کی تمام آلودگیوں کو صاف کر دیتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري قام عاد انكذاب كي پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا <تصحيح> ان ارسل <سؤال> عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر بلا شبہ ہم نے ان پر ایک مستقل نحوسط والے دن میں شدید طوفانی ہوا بھیجی الناس كأنهم أعجاز نخل من <تصفيق> وہ لوگوں کو یوں اکھاڑتی پھینکتی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے کھجور کے تنے ہیں فقی ونذق پھر میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا ذکری فہل اور بلا شبہ یقینا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٌ تو انہوں نے کہا بھلا ایک ایسا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں بلا شبہ ہم تو تب گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے ذکر کیا ہمارے درمیان سے اسی پر وہی نازل کی گئی ہے نہیں بلکہ وہ سخت جھوٹا اور شیخی باز ہے غدم من الكذاب الاشر. کل ہی وہ جان لیں گے کون قذاب اور شیخی باز ہے ان مصل الناقه فتنه لهم فاحتقبهم واستبر بلا شبه ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے مطلب چٹان سے نکالنے والے ہیں لہذا اے صالح تو ان کے انجام کا انتظار کر اور صبر کر ونبهم ان المال قسمه بینهم كل شتب محتضر اور انہیں بتا دے کہ بے شک پانی ان کے اونٹنی کے اور ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور انہیں بتا دے کہ بے شک پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا فنب پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا تو اس نے تلوار پکڑی پھر اس نے کونچیں کاٹیں اور اسے مار ڈالا فکیں فکی پھر دیکھو میرا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف کہتے ہیں یہ بدھ کی شام تھی جب استند یک اور شاہ شان کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا پھر مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی یہ ہوا گھروں اور قلوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھاتی اور اس طرح زور سے انہیں زمین پر پٹختی کہ ان کے سر ان کے دھڑوں سے الگ ہو جاتے یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوظ ثابت ہوا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدھ کے دن میں یا کسی اور دن میں نحوست ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں مستمر کا مطلب ہے یہ عذاب اس وقت تک جاری رہا جب تک سب ہلاک نہیں ہو گئے پھر یہ دراز قد کے ساتھ ان کے یا ان کی بے بسی اور لاچارگی کا بھی اظہار ہے کہ عذاب الہی کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکے درآں حال یہ کہ انہیں اپنی قوت و طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا اعجاز عجزون کی جمع ہے جو کسی چیز کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں من قائر اپنی اپنی جڑ سے اکھڑ جانے اور کٹ جانے والا یعنی کھجور کے ان تنوں کی طرح جو اپنی جڑ سے اکھڑ اور کٹ چکے ہوں ان کے لاشیں زمین پر پڑے ہوئے تھے پھر یعنی ایک بشر کو رسول مان لینا ان کے نزدیک گمراہی اور دیوانگی تھی سعورن سعیرن کی جمع ہے آگ کی لپیٹ یا لپٹ یہاں اس کو دیوانگی یا شدت و عذاب کے مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے پھر عشیرون پیمانہ متکبر یا کذب میں حد سے تجاوز کرنے والا یعنی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے تو بہت بڑا کہ مجھ پر وہی آتی ہے بھلا ہم میں سے صرف اسی ایک پر وہی آنی تھی یا اس ذریعے سے اس کا ہم پر اپنی بڑائی جتانا مقصود ہے پھر یہ خود پیغمبر پر الزام تراشی کرنے والے یا حضرت صالح جن کو اللہ نے وہی و رسالت سے نوازا کل سے مراد قیامت کا دن ہے یا دنیا میں ان کے لیے عذاب کا مقررہ دن پھر کہ یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں یہ وہی اونٹنی ہے جو اللہ نے خود ان کے کہنے پر پتھر کی ایک چٹان سے ظاہر فرمائی تھی پھر یعنی دیکھ کہ یہ اپنے وعدے کے مطابق ایمان کا رستہ اپناتے ہیں یا نہیں اور ان کی ایزاؤں پر صبر کر پھر یعنی ایک دن اونٹنی کے پانی اونٹنی کے پانی پینے کے لیے اور ایک دن قوم کے پانی پینے کے لیے پھر مطلب ہے کہ ہر ایک کا حصہ اس کے ساتھ ہی خاص ہے جو اپنی اپنی باری پر حاضر ہو کر وصول کرے دوسرا اس روز نائے شر بن یا شیر بن حصۂ آب پھر یعنی جس کو انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا جس کا نام قدار بن صالف بتلایا جاتا ہے اس کو پکارا کہ وہ اپنا کام کرے پھر یا تلوار یا اونٹنی کو پکڑا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور پھر اسے ذبح کر دیا باز نے فتعاطا کی معنی فجسرہ کیے ہیں پس اس نے جسارت کی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّا اَغْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک ہی چنگھار بھیجی تو وہ بار لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چور چور ہو گئے یا چور چور ہو گئے ذکری <مِمُدَّكِر> اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے تو کوئی کیا نصیحت پکڑنے والا ہے تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے قوم بن ضور قوم لوت نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا انجم بہ اور بلا شبہ یقینا ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے آلِ لوت کے ہم نے انہیں بوقت سحر نجات دی نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر اپنے خاص فضل سے ہم اسی طرح اسے جزا دیتے ہیں جو شکر کریں وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر اور بلا شبا يكينا لوتنة إنه هماري پكر سے درايا تھا تو إنهن دراوے میں شك کیا ولقد راودوه عن ضيفه عذابي ونذر اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے لوت سے اس کے مہمان مانگے تھے تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں چنانچہ تم میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو مستقر اور بلا شبہ یقیناً ان پر صبح کے وقت اٹل عذاب نے حملہ کر دیا فَذوقوا چنانچہ تو میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِتْعَوْنَ النُّذُر اور بلا شبہ یقیناً اعلی فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے کلیہ <سؤال> در انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے انہیں ایک زبردست قدرت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑ لیا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف حغیرت بمعنی محدورہ بار جو خشک جھاڑیوں اور لکڑیوں سے جانوروں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے المحتضر اس میں فائل ہے صاحب الحغیرہ حشیم خشک گھاس یا کٹی ہوئی خشک کھیتی یعنی جس طرح ایک بار بنانے والے کی خشک لکڑیاں اور جھاڑیاں مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتی ہیں وہ بھی اس باڑھ کی مانند ہمارے عذاب سے چورا ہو گئے پھر یعنی ایسی ہوا بھیجی جو ان کو کنکریاں مارتی تھی اور ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا اس طرح کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر اس کے بعد ان پر کنگھر پتھروں کی بارش ہوئی جیسا کہ سورہ ہُود وغیرہ میں تفصیل گزری پھروت اہلوطن سے مراد خود حضرت لط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی البتہ حضرت لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں جن کو نجات دی گئی سہ سے مراد رات کا آخری حصہ ہے پھر یعنی ان کو عذاب سے بچانا یہ ہماری رحمت اور احسان تھا جو ان پر ہوا پھر یعنی عذاب آنے سے پہلے ہماری سخت گرفت سے ڈرایا تھا پھر لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی بلکہ شک کیا اور ڈرانے والوں سے جھگڑتے رہے پھر یا بھلا یا بھلایا یا مانگا یا بھلایا یا مانگا لوت علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو مطلب یہ ہے کہ جب لوت علیہ السلام کی قوم کو معلوم ہوا کہ چند خو چند خوبر وہ نوجوان لوت علیہ السلام کے ہاں آئے ہیں جو دراصل فرشتے تھے اور ان کو عذاب دینے کے لیے ہی آئے تھے تو انہوں نے حضرت لط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم ان سے بدکاری کریں پھر کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جبرائیل میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام تھے جب انہوں نے بدفعری کی نیت سے فرشتوں مطلب مہمانوں کو لینے پر زیادہ اصرار کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے ہی باہر نکل آئے بعض کہتے ہیں صرف آنکھوں کی بصارت ظائل ہوئی بہرحال عذاب عام عذاب عام سے پہلے یہ عذاب خاص ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لط علیہ السلام کے پاس بد نیتی سے آئے تھے اور آنکھوں سے یا بینائی سے محروم ہو کر گھر پہنچے پھر صبح اس عذاب عام میں تباہ ہو گئے جو پوری قوم کے لیے آیا بہوالے تفسیر بنی کثیر پھر یعنی صبح ان کے پاس ادیب و مستقر آ گیا مستقروں کے معنی ان پر نازل ہونے والا جو انہیں ہلاک کیے بغیر نہ چھوڑے پھر تیسیر قرآن قرآن کے آسان کرنے کا اس صورت میں بار بار ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ قرآن اور اس کے فہم و حفظ کو آسان کر دینا اللہ کا احسان عظیم ہے اس کے شکر سے انسان کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے پھر ان نذیرن مطلب ڈرانے والا کی جمع ہے یا بمانہ انذار مصدر ہے بالے فتح القدیر پھر وہ نشانیاں جن کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرون اور فرونیوں کو ڈرایا یہ نو نشانیاں تھیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے پھر یعنی ان کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ عذاب ایسے غالب کی گرفت تھی جو انتقام لینے پر قادر ہے اس کی گرفت کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل آه عرب کیا تمہارے کافر ان کافروں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے سابقہ صحیفوں میں کوئی نجات لکھی ہوئی ہے تثیر کیا وہ مشرقین کہتے ہیں کہ ہم بدلے لینے والی جماعت ہیں سی و حضم الجموں دو بور ان قریب و جماعت عنقریب و جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے بلی بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بہت بڑی آفت اور نہایت تلخ ہے بلا شبہ مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہیں جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے کہا جائے گا تم جہنم کے عذاب کا چھونا چکھو ان شعل شلا شبہ ہم نے ہر چیز ایک مقرر اندازے کے مطابق پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک کلمہ ہی ہوتا ہے وَلَقَدْ أَهْلِكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور اے اہل عرب بلا شبہ یقینا ہم پہلے تم جیسوں کو ہلاک کر چکے ہیں پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے کلو شعین اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ صحیفوں میں درج ہے اکلصغیروں کیبیرم مستق اور ہر چھوٹا بڑا مطلب عمل لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور ہر چھوٹا بڑا عمل لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے انمتین فی جن تھی نہر بلا شبہ متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے مقعدی حقیقی عزت کی جگہ ہر طرح کی قدرت والے بادشاہ کے نزدیک اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ استفام انکار یعنی نفی کے لیے ہے یعنی اے اہل عرب تمہارے کافر گزشتہ کافروں سے بہتر نہیں ہے جب وہ اپنے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے تو تم جبکہ ان سے بدتر ہو عذاب سے سلامتی کی امید کیوں رکھتے ہو پھر ازبر از سے مراد گزشتہ انبیاء پر نازل شدہ کتابیں ہیں یعنی کیا تمہاری بابت کتب منزلہ میں سراحت کر دی گئی ہے کہ یہ قریش یا عرب جو مرضی کرتے رہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا پھر تعداد کی کثرت اور وسائل وسائل قوت کی وجہ سے کسی اور کا ہم پر غالب آنے کا امکان نہیں یا مطلب ہے کہ ہمارا معاملہ مجتمع ہے یا مجتمع ہے ہم دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہیں پھر اللہ نے ان کے ضام باطل کی تردید فرمائی جماعت سے مراد کفار ہیں چنانچہ بدر میں انہیں شکست ہوئی اور یہ پیٹھ دے کر بھاگے اور اسائے شرک اور اساطین کفر ہلاک کر دیے گئے جنگ بدر کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم نہایت اللہ وزاری سے اپنے خیمے میں مصروف دعا تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسب کا رسول اللہ الح على ربک مطلب بس کیجئے اللہ کے رسول آپ نے رب کے سامنے بہت الہٰ وزاری کر لی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی مذکورہ آیت تھی بہار صحیح البخاری حدیث نمبر 4877 پھر ادھا ہے د ان سے ہے سخت رسوا کرنے والا امر مرارتون سے ہے نہایت کڑوا یعنی دنیا میں جو قتل کیے گئے قیدی بنائے گئے وغیرہ یہ ان کی آخری سزا نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں ان کو قیامت والے دن دی جائیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے پھر سقر بھی جہنم کا نام ہے یعنی اس کی حرارت اور شدت عذاب اور شدت عذاب کا مزہ چکھو پھر ام سنت نے اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہوئے تقدیر الہی کا اثبات کیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی سب کا علم تھا اور اس نے سب کی تقدیر لکھ دی ہے اور فرقہ قدریہ کی تردید کی ہے جس کا ظہور عہد صحابہ کے آخر میں ہوا بہوالے تفسیر ابن كذ پھر یعنی گزشتہ امتوں کے کافروں کو جو کفر میں تمہارے ہی جیسے تھے اشیہكم ای اشبكم و نواكم بہوالِ فتح القدیر پھر یا یعنی دوسری معنی ہے لوہے محفوظ میں درج ہیں پھر یعنی مخلوق کے تمام اعمال اقوال و افعال لکھے ہوئے ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے حقیر ہوں یا جلیل اشقیا کے ذکر کے بعد اب سعادہ کا ذکر کیا جا رہا ہے پھر یعنی مختلف اور متنوع باغات میں ہوں گے نہرین بطور جنس کے ہے جو جنت کی تمام نہروں کو شامل ہے پھر مقعادی صدق عزت کی بیٹھک یا مجلس حق جس میں گناہ کی بات ہوگی نہ لغویات نہ لغویات کا ارتکاب خراد جنت ہے ملی کی قدرت والا بادشاہ یعنی وہ ہر طرح کی قدرت سے بہراور ور ہے جو چاہے کر سکتا ہے کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا آئندہ پاس اس میں اس شرف و منزلت اور عزت و احترام کا بیان ہے جو اہل ایمان کو اللہ کے ہاں حاصل ہوگا وصل اللہ علیہ نبینا محمد و وسحمیہ اجمعین